وحباد رحمانی آزاد جہن منازہ مستقر و مقام والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہ ربنا نبر قلوب نابل ایمان وشرہ صدور اناسلام وفکنا علماتحب و من عبادك مربنامن عبادل مخلسین من عبادك متقین آمین یا رب عالمین سورت الفرقان کے آخری رکوع کی سترہ آیات کے مضامین کا تجزیہ میں کر چکا ہوں اور ہم ان پانچ آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جن میں بندے مومن کی ایک میچور شخصیت پوری طرح تعمیر شدہ سیرت اس کے خدو خال کیا ہے جن میں سب سے پہلا وصف وحباد الرحمان الزین الارض عال ہبازوں کی کیفیت جس کے لیے کہ بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے اس وقت کہ تم دیکھتے ہو کہ جب کسی درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں جن شاخوں پر آم لگا ہوا ہے جن پر کوئی پھل جو ہے وہ لدے پھلے ہیں جو شاخیں تو وہ جھکیں گی تو اللہ جسے کچھ دے جتنا دے اتنا ہی اس میں جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے اس میں کوئی تکبر نہ ہو تکبر ہے عجب ہے اور اپنی گردنوں کو اکڑا لینا ہے یہ در حقیقت پیتھولوجی ہے یہ انسان کی نفسیات کے کسی مرض کی علامت ہے اسی میں میرا خیال تھا کہ میں آپ کو یہ ابدیت کا جو مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آیا ہے اور یہ دعا جو میرا بنیادی کتاب چاہے اس تحریک تعلیم و تعلم قرآن کا اور دعوت رجر القرآن کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں خوبصورت کتابت کے ساتھ بڑی عمدہ سیٹنگ کے ساتھ یہ دعا دی گئی حضور کی دعا یہ رات کی دعاؤں میں سے ہے تحج کی دعاؤں میں سے اللہ مین ابدوں کا وبن و ابدے کا وبن و امت کا فی قبضت کا ناسیتی بے ددے کا معذم فی یا حکم کا ادل فی یا قزاؤق اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ایک ازنا غلام تھا میری ماں بھی تیرے ایک ادنا کریز تھی میں ہم تیرے قبضہ قدرت میں ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے میرے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے جو فیصلہ تو کرتا ہے صحیح کرتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی کرتا یہ ہے وہ رشتہ ابدیت کا رشتہ اللہ آبدوں کا ابن آب کا گا ابنو امت دے گا فی قبت کا ناسی بےدے کا یا حکم کا عدلفی یا قباق یہ کیفیت جو ہے عبد الرحمن کی یہ کیفیت سب سے پہلی سب سے نمایاں اب کسی آیت میں دوسرا بصف ویزا خا کا بحم الجاہل قالو سلامہ جب ان سے الجھتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں جاہل جاہل کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے اردو میں اس کا مفہوم ہے انپڑھ آدمی غیر تعلیم یافتہ انسان جاہل کہلاتا ہے عربی میں یہ مفہوم اس کا نہیں ہے یہ عقل اور حلیم اتبا انسان کے مقابلے میں نفس جاہل ہے ایک انسان وہ ہے کہ جو عقل کے تحت چل رہا ہے بات سمجھ کر کرتا ہے دوسرے کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کو تول کر اس کے پروز اینڈ کانس کو صحیح طور پر جانچ پرکھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے پھر یہ کہ کوئی کسی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو بھی اس پر فورن ریٹ نہیں کرتا بلکہ سوچتا ہے اس کا ریشن بھی جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے گارڈڈ ہوتا ہے اسے آپ کہیں گے یہ ایک عقل انسان ہے یہ ایک ہلی متبا انسان ہے اور جو ان اوساف سے محروم ہے جذباتی انسان فوراً غصے میں آ جانے والا بھڑک اٹھنے والا پھر یہ کہ بجائے عقل کے اپنی خواہشات جذبات شہوات کی پیروی کرنے والا وہ چاہیے تو وہ لوگ کہ جو ان صلاحیتوں کے ہیں ان اوساف کے حامل ہیں وہ جب ان سے الجھتے ہیں تو یہ عبد الرحمان یہ باد الرحمان ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر بڑی شائستگی سے رخصت ہو جاتی یہاں پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بہت میچور مزاج کی بات ہے ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جوش تبلیغ میں اور جو بھی تھوڑا بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے اس کی بنا پر اب وہ خدائی فوجدار بنا ہوا سر پر سوار ہے کوئی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر وہ ضرور اپنی بات سنانے کے اوپر مشر ہے اور پھر کہیں اگر کوئی آرگومنٹ ہو گیا تو الجھا ہوا ہے اور بحثم بحثا منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک انگھڑ شخصیت ہے غیر مہذب شخصیت ہے مہذب انسان وہ ہوگا جس میں اگر یہ جذبہ تبلیغ تو ہونا چاہیے حق کی بات کہنے کا مادہ ہونا چاہیے تباس بالحق و تواس و ب لیکن اس میں حلم ہو اس میں حکمت ہو جیسے کہ کوئی باغبان ہے کاشتکار ہے وہ دیکھتا ہے کہ موسم بھی صحیح ہے زمین بھی تیار ہو گئی ہے اب بھی ڈالا جائے ورنہ بغیر ان چیزوں کا لحاظ کیے وہ بیج بھی آپ ڈال دیں گے بیج بھی ضائع ہو جائے گا تو ایک تبلیغ کے اندر بھی چناتے اسی ضمن میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب غلبہ ہوتا تھا اس تبلیغ کا اور جذبے کا تو بہرحال ظاہر بات ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس طرح کا کوئی طرز عمل حضور کا ہوتا تھا لیکن یہ کہ اس کیفیت کا ایک غلبہ جو ہے اس کا ایک تذکرہ قرآن مجید میں ہے سورہ یونس اس کی آیت نمبر 99 میں افانتا ٹکڑے ہن راسحت یقون اے نبی کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے نبی آپ کا کام ہے حق کو بیان کر دینا یہ ضرور دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیان میں کوئی کمی رہ گئی اس پر تو انسان غور کرتا رہے کہ میری طرف سے وضاحت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی میری کوشش میں کوئی کمی تو نہیں ہے اگرچہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ معتدل راستہ جسے ہم کہتے ہیں وہ آسان نہیں ہے معتدل رویش اختیار کرنا یہ بھی آگے آ جائے گا آج ہی کے درس میں کہ بڑی مچور شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے متوازن اور معتدل رویش اختیار کرنا بس اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ذرا سا ادھر ہو جائیں تو تکبر شمار ہوگا ذرا سا ادھر ہو جائیں تو انسان جو ہے گویا کہ اس میں عزت نفس نہیں ہے وہ کیفیت ہو جائے گی بے بےحمیتی پیدا ہو جائے گی درمیان میں رہنا آسان کام نہیں لیکن یہ کہ بہرحال ایک جو بھی ایک فریضہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے ان کا اللہ تحدیم احباب تبلا اللہ اللہ یہ شا اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں وہ تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے مابین ہے وہ تو جدھر چاہے پھیر دے اس کا اختیار ہے لیکن باقی ایک دائی ایک مبلک دائی خیر۔ اس کا کام ہے بات کو واضح کرنا اور اس میں حکمت کی ضرورت ہے لوگوں کی آمادگی بھی دیکھیں جب دیکھیں کہ اس وقت یہ بحسم بحث میں آ گیا ہے زد میں آ گیا زدم زندہ میں آ گیا سلام کیجیے کہ بھائی اس وقت میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ پا رہی ہے کچھ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم پھر کسی اور وقت بات کریں گے اس وقت جو ہے زیادہ بحث کا فائدہ نہیں یہ ہے وہ میچیور شخصیت دعوت و تبلیغ میں بھی اس حکمت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتے ہیں وحباد الرحمان الزین یمسون الرم واقح الجاہلون اکالو سلام بڑا پیارا انداز ہے علیحدہ ہونے کا انداز بھی شائستگی کا ہوتا تاکہ دوبارہ ملنے کا موقع رہے لٹ مار کر علیحدہ ہوں گے تو دوبارہ نہیں مل سکیں گے سلام کر کے شائستگی سے کہ بھئی ٹھیک ہے اس وقت کہیں کوئی ہے گیپ آف کمیونیکیشن ہے میرے اور آپ کے مابین بہن آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے لہٰذا پھر کسی وقت کچھ نہیں کر تو اس کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اس کے موقع جو ہے برقرار رہے بات کرنے کا بلزین ابھی تو نہ لے اور وہ لوگ کے جو بات آ ابھی تو ہے رات گزارنا رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے رہ کر یہ سجدہ اور قیام نماز کی تعبیر ہے مختلف ارکان جو ہیں نماز کے ان کو مختلف جگہ پر لایا جاتا ہے کہیں سجدہ کہیں قیام ہے صرف قم لیلہ اللہ کلیلہ وہ قیام اللیل سے مراد ویسے ہی کھڑے رہنا نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے کہیں سجدے کا لفظ آ جاتا ہے کہیں تسبیح کا لفظ آ جاتا تو مختلف جو ہے نماز کے اجزاء یا ارکان ان کے ذکر سے پوری نماز مراد ہوتی لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہاں اقامت سلاد کا ذکر نہیں ہے فرض نماز کا ذکر نہیں ہے یہ سب سے اہم جو مقام ہے کہ جہاں آپ کو وہ پہلا درس اور دوسرا درس جو ہے اس منتخب نصاب کے سبب کا اس کا جو تقابل ہے یا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں یہاں ہے وہاں نماز سلات اور سلاط بھی بلظین احملا دامون لذیم اعلی سلاطم یو ہاف ازون و لذیذات یہ ہے اقامت سلاد وہ یہ کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ فرض نماز ہے تعمیر شخصیت کی اصل بنیاد فرض نماز ہے اس نماز کا اصل جوہر میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں وہ اس کی مداومت محافظت تعدل ارکان اس کے تمام حقوق ادا کرنا اس کی وقت کی پابندی اس کے تمام آداب کو ملبوز رکھتے ہوئے اور اسے باجماعت ایک پورے نظام کے طور پر اختیار کرنا یہ ہے فاؤنڈیشن یہاں اس فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ بلند ترین مقام جو اس نماز کا ہے وہ جوف اللیل حدیث میں آیا ہے بنناس الیام جبکہ لوگ سوئے ہوئے جب جبکہ کسی کے علم میں نہ تم ہو اور تمہارا رب ہو اور تمہارا راز و نیاز ہو اور تمہاری آپس میں مناجات ہو انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہو ہم کلام ہو جراق کے وقت ولزین ابیتون رب ہند سجدم اس میں البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے نماز جب فرض ہوئی ہے وہ ہے سن گیارہ نبوی ہجرت سے ایک دیر سال دو سال قبل اس سے پہلے ان مکی صورتوں میں جو نماز کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس انداز میں سورہ مزمل میں قبل قلیلہ نصف ابل قسمن ہو کلیلہ عزد عالیہ مرت القرآن ترتیلہ تو ایک عدم توازن عام کاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فرض نماز کا پورا نظام اور پھر یہ نظام بھی پورا کا پورا سمجھتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں برابر کے درجے میں ایسا نہیں ہے جب یہ چیزیں آ رہی تھی فرض نماز نہیں تھی جب فرض نماز آئی ہے اس کیفیت میں تخفیف کر دی گئی ہے ان نربک ما فتح من قرآن المنسا یقون امن کو مردا واخرا یق ربول لرد یب تغم فخل اللہ وخرولا یوکات رولفی سبیل اللہ فقر مات یسرم ہو وکیم اسلات اوات <الزَّكَاطَ> یہ ہے اصل انداز ان دونوں کو آپ برابر رکھے تو پھر تو خالص پھر خانقاہی نظامی رہ جائے گا پھر کوئی اور کام کرنے کے قابل انسان نہیں رہے گا یہی عدم توادن ہے در حقیقت کے جو پھر یکروفی شخصیتوں کو وجود میں لاتا ہے جب سورہ مزمل نادن ہوئی ہے ابھی نماز پنجگانہ کا کوئی وجود تھا ہی نہیں وہ تو صرف رات ہی کا قیام تھا قیام العل تھا وہ پوری پوری رات آدھی آدھی رات تہائی تہائی رات دو تہائی رات لیکن رفتہ رفتہ دو دو نمازیں کر دی گئی صبح و شام کا معاملہ کیا کرو کچھ رات کچھ صبح و کچھ شام پھر آگے عاقمی صلاح لدلوک دلو کی شم سے لا وسط ان نہ قرآن الفجر کا نہ مشہورا ومن التحجد میں ہی نافلت اب لفظ تحجد آیا ہے تحجد ایک معین نماز ہوگی اگرچہ جوف الحل میں نسب گزر چکی ہو تب انسان اٹھے اور وہ نماز ادا کرے اور پھر سو جائے یہ نہیں کہ اس کو آپ نے بس صرف فجر کے ساتھ ایک زمینہ بنا لیا وہ تحجد نہیں ہے وہ نوافل تو ہو گئے اضافی شہ ہے ذکر ہے اللہ کا فائدے سے خالی نہیں برکات سے خالی نہیں لیکن اصل تحجد وہ نہیں ہے وہ یہ بالکل ایک علیحدہ ہے اور وہ پھر اب ایک معین نواز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی تحجد آٹھ رکتیں ہوتی تھیں جی، آٹھ تحجد کی اور پھر تین اس کے اوپر وطر تھے گیارہ رکتیں آپ کا معمول تھا تو یہ پھر ایک نماز بنیا لیندہ یہاں جو ہے ولزین یبیتون رب ہن سجدم وق وہ لوگ جو پوری رات بسر کرتے ہیں پوری رات کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات ہی نماز میں ہو کچھ دیر نماز پڑھی پھر تھوڑی دیر آرام کر لیا پھر ہڑبڑا کر اٹھا انسان اس لیے کہ جب کوئی دھن سوار ہوتی ہے تو پھر وہ گہری غفلت کی نیند نہیں آتی پھر جاتا پھر کھڑا ہوا پھر اپنے رب کو یاد کیا پھر کچھ گڑ گڑ آیا پھر کچھ رازون ہے پھر کچھ مناجات ہے پھر طبیعت کے اوپر جو ہے اب ایک جو استراحت کا جو ایک تقاضا ہے پھر پیدا ہوا پھر تھوڑی دیر سو گئے اور یہ بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیات ہوئی ہیں وہ سب یہ کیفیت بڑی شدت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے پوری رات آپ کی یہ کیفیت رہی تو بات یبیتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری رات بسر کی جائے بلکہ وقفے وقفے سے آدمی گویا کہ ایک دھن سوار ہے ایک لگن لگی ہوئی ہے دل کو کہ جو غفلت کی نیند کی طرف جانے نہیں دے رہی ہے لیکن یہ بھی وہ دور جو ابتدائی دور ہے جب اس کا بدل آ گیا پانچ نمازیں اس کا پورا نظام اس کی پابندی اس کی محافظت اس کی مداومت تو اب یہ کیسیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے انسان کے جسم کو اس کے تقاضوں کو وہ خوب جانتا ہے میں انہوں نے نفسے کا کا حق تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کا بھی ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہوگا اعتبار سے پھر وہ تبازن جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وزین یبیتو نل رب ہن سجم وق وزین یقول رب نصریفانا آزاب جہنم اور وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو ان نازاب کا نہ غراما یقینا اس کا عذاب لاگو ہو جانے والی اصل میں غرام اور مغرم کا لفظ آتا ہے تاوان کسی کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی بھگتنی ہی ہے اب اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے کوئی اس سے جو ہے انسان کسی طریقے سے مفر نہیں حاصل کر سکتا تو گراما لاگو ہو جانے والا اور یہ جو اس رکو کا اور اس صورت کا آخری لفظ ہے فقط کا ضبط فسوفہ یقین اور لزاما لزاما غراما تقریباً مترادف الفاظ ہے لازم ہو جانے والی شے چمٹ جانے والی شے لاگو ہو جانے والی شے پیچھا نہ چھوڑنے والی شے یہ گویا کہ غرامہ اور نظامہ دونوں کا مفو ہے ان ناگابہ کا نہ گراما سات ناسات مستقر رنگ مقامہ یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے مستقر ہونے کے اعتبار سے بھی اور نقام ہونے کے اعتبار سے بھی میں نوٹ کیجئے میں نے اس کو میچیور شخصیت دل آویز شخصیت کے اوساخ میں شمار نہیں کیا ہے اس لیے کہ یہ تو بنیادی شہ تھی جیسے کہ ہم سورہ معرج میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کی جو آیات ہیں ہمارے پہلے سبق کی بلزینک اب یومین بلزین من رب بہم مشفقون ان نازاب رب غیر و معمول یہ تو وہی بات ہے تذکرہ ہو رہا ہے عمل کے سبند میں اس لیے کہ ایمان بالآخرت اصل محرک ہے عمل کا یہ بارہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے نظری علمی اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ قانونی فکی شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت رسالت اخلاق اور عمل اور رویے پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بل ہے آخرت کا استعدار ہو اور باس کا خیال رہے تو آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح سیدھا رہے گا اور کسی وجہ سے یہ مصولیت کا احساس ذہن سے نکل جائے تو پھر ایمان باللہ اور معرفت جو ہے یہ بھی ایک ذہنی لذت کی بات بن کر رہ جاتی ہے اور ایمان بالرسالت جو ہے وہ بھی بس عشق عشق رسول کے پھر وہ دھندے اس سے پیدا ہوتے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہیں عمل پیدا نہیں ہوتا اس سے عمل پیدا ہوتا ہے آخرت سے جب یہ احساس ہو کے جوابدہی ہے بدلہ مل کر رہنا ہے تو چونکہ یہاں پہ وہ عملی کردار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے لہذا اس کا ذکر تو ہے لیکن میں نے جو گنتی کی تھی کہ چار اور شروع میں ہیں اور چار یا تین بعد میں ہیں تو ان میں سے گنتی کر لیجئے کہ جو میچیور شخصیت ہے بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے دل آویزی کے جو پہلو ہیں ان میں سب سے پہلا توازو واہباز الرحمان النزین یمسون عاللہ لڑ داؤنا دوسرا طبیعت میں ہلم ویزا خات ابحم الجاہلو نالو سلام تیسرا رات کی نماز تحجت و لذی نہ ابیتو نہ چوتھی بات آگے آئے گی یہاں درمیان میں آخرت کا تسکرہ جہنم کا تسکرہ لیکن یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ اسلوب وہ ہے کہ جو اور کسی جگہ نہیں قرآن میں جہنم اتنی بری شے ہے اتنی بری شے ہے اتنی بری شے ہے کہ مستقل ڈیرا وہاں لگ جائے تو, تو خیر جو ہوگا تو ہوگا ہی اگر ایک لہجے کے لیے بھی انسان داخل کر دیا جائے تو اس کی ساری شدت اس کی ساری ہال ظاہر ہو جائے یہ ہمارا جو تصور ہے عام طور پر دنیا میں وہ یہ ہے اچھی سے اچھی جگہ ہو آپ مستقل وہاں ٹھہریں گے دل بھر جائے گا کوئی رانائی نہیں رہے گی کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے وہاں کوئی حسن ہے وہاں کی مصیبتیں گنوائیں گے, گے وہ آپ سوات کی سیر کرنے جاتے آپ کو حسنی اس نظر آتا ہے جو وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے وہاں کیا ہے لہذا کسی جگہ بھی مستقل قیام ہو تو اچھے سے اچھا مقام جو ہے اس میں بھی کوئی حسن اور رانائی نہیں رہے گی اور برے سے بری جگہ پر بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو چینج کی وجہ سے نکریشن ہو جاتی ہے آپ تمبک چلے جائیے وہاں بھی چینج ہو جائے گی کسی سے رائے آزم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو تو وہ بھی سیر ہو جائے گی کہیں بھی چلے جائیں تو چینج جو ہے وہ خود ایک ہے اب اس رکو میں آپ دیکھیں گے آخر میں آئے گا جنت کے بارے میں حسنت مستقرم مستقر و موقع وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والوں کو ابھی دل کبھی اکتائے گا نہیں اس کے حسن میں اس کی رانائی میں اس کی دلچسپیوں میں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی اگرچہ یہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ ایک لہجے میں داخل کے لیے داخل ہونے کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ اس کا تقابل ہے کنٹراسٹ ہے سات مستقر مقامہ حسنت مستقر نو مکارم یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے کرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے بھی. وہاں دل بھرے گا نہیں اور یہاں ایک لہذا جو ہے قدم رکھتے ہی اس کی تمام شدائد اس کے مسائب اس کی سختیاں اس کی ہلداکیاں پورے طور پر اپنے آپ کو منکشف کر دیا ان نہ سات و اب آ رہا ہے وہ چوتھا وصف یہ بھی پھر وہ میچور شخصیت کی علامت ہے والذین اذا فکو لم يسرفو ولم یقتو